وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ انسان اپنی قیمت چاہے جتنی بھی طے کر لے انسان کی واقعی قیمت وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ بتلا ہے انسان کس علاقے کا ہے کس نسل کا ہے کیسے رنگ والا ہے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں اس کی ملکیت میں کیا ہے اس کے پاس دنیوی اعتبار سے کیا عہدہ ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کی عظمت کو اور اس کے شرف کو طے کرتی ہیں انسان کو اللہ کے نزدیک شرف والا بنانے والی چیز اللہ کے نزدیک اس کو اکرام کے لائق بنانے والی چیز اس کا تقویٰ ہے اس کی دینداری ہے اور واقعی انسان قیمتی انسان وہ ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ قیمتی قرار دے آپ فرآون کو دیکھیں فرون کا اپنے بارے میں دعویٰ تھا کہتا تھا کالا انا رب بکل میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں صرف رب نہیں ہوں بلکہ تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ فرعون کا اپنے بارے میں دعویٰ تھا لیکن اللہ کے نزدیک وہ قیمتی نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کو نہ صرف یہ کہ آخرت میں کوئی مقام نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو دوسروں کے لیے نکالا دوسروں کے لیے اس کو ایک نشانی بنا دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اللہ کے نبی کی بات کو رسول کی بات کو نہیں ماننے والوں کا کیا ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک اصل قیمت دینداری کی ہے اور انسان چاہے دنیا میں دنوی اعتبار سے کتنا ہی کم قیمت کیوں نہ ہو لوگوں کی نگاہ میں چاہے اس کی عزت نہ ہو لیکن انسان کے پاس اگر وہ چیز ہو جو اللہ کو مطلوب ہے تو وہ انسان آخرت کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی قرار پاتا ہے اگر اس کے پاس وہ صفات ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان ن لوی نامد الصالحات اولا کا ہم خیر ساری مخلوقات میں شرف اور عظمت اگر کسی مخلوق کے لیے ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے دو وصف بتلائے ہیں دو صفات بتلائی ہیں اس لیے کہ انسان اپنی ملکیت سے قیمتی نہیں بنتا ہے انسان اپنی صفات سے اپنے اوصاف سے قیمتی بنتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو دور جدید میں انسان بہت کم غور کرتا ہے بہت کم سوچتا ہے آج آپ دیکھیں کسی کی بھی پاس اگر پیسہ نہیں ہے وہ آدمی سوچتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں مارکیٹ میں میرا ویلو نہیں ہے کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ سوچتا ہے میرے پاس ڈگری نہیں ہے کسی کے پاس اونچی کمپنی کا جاب نہیں ہے کسی کے پاس کوئی کمپنی میں پوزیشن نہیں ہے چھوٹی پوزیشن میں انسان دنیوی اعتبار سے اپنے عہدوں اپنی جائیداد اپنی ڈگری ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو ان کے سہارے سے بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جھوٹے سہارے ہیں ان سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں بنتا ہے یہ ایک بھرم ہوتا ہے جو قیامت کے ساتھ بلکہ موت کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا یہ مر گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا کہاں گیا عہدہ چلا گیا اب وہ عہدہ کسی اور کے لیے ہے اس کی ڈگری قبر میں کام نہیں آئے گی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے لیکن یہ وہ اصل پیمانہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان کی قیمت طے ہوتی ہے اس لیے کہ لمبا سفر جو دنیا کا ہے جو آخر تک جانے والا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دنیا ہی میں انسانوں کی نگاہ کے اعتبار سے خصوصاً وہ انسان جو دنیا دار ہیں ان کے نزدیک یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کا دین ہے اسی لیے اللہ تعالی نے جب مخلوقات کا ذکر کیا اور ساری مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے ملکیت کا ذکر نہیں کیا پودوں کا جائیداد کا نسب کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالی نے دو صفات بتلائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام ن لوی نہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے عامل الصولحات اور نیک اعمال کرتے رہیں اولا اک اہم فعر البریہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں ایک آدمی بہترین مخلوق بن سکتا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں ایک اپنے باطن کو صحیح کرے دو اپنے ظاہر کو صحیح کریں صرف باطن نہیں بازو کہتے ہمارا دل اچھا ہے اور عملی زندگی میں عمل نہیں ہے کچھ لوگ ظاہری اعتبار سے امال کرتے ہیں لیکن اپنے باطن کی صلاح نہیں کرتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک آدمی اپنے باطن کو صحیح کر لے اندر کو صحیح کر لے اور اپنے باہر کو صحیح کر لے اندر کو صحیح کرنا ایمان کے صحیح کرنے سے شروع ہوتا ہے اور لازمی شرط ہے کہ انسان کا باطن ایمان کی پختگی اور ایمان کی صحت سے ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے صحت دوسرے ہوتا ہے کمال جیسے ایک آدمی ہے اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتا ہے تو اب اس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کا ایمان بگڑا ہوا ایمان ہے آخرت کی ترازو میں یہ تلنے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر ایک ایسا بگاڑ ہے جو اس کی صحت کو ختم کر رہا ہے دوسرے ایک, ایک آدمی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے جو قرآن و سنت میں ہیں جن پر صحابہ کا ایمان تھا لیکن اس کا ایمان جو ہے اللہ پر ایمان ویسا پختہ ایمان نہیں ہے ایمان لیکن ویسا نہیں ہے آخرت پر ایمان ہے لیکن آخرت کا ویسا استظار نہیں ہے بھولا رہتا ہے کبھی یاد آ جاتا ہے جمعہ کا جب خطبہ سنتا ہے ہر وقت اس کے ذہن میں آخرت اس کے ذہن پر غالب نہیں ہوتی ہے جنت جہنم ملائکہ کا ساتھ میں لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دین اللہ کا حق ہے اسی میں نجات ہے یہ جو کیفیات ہیں یہ کیفیات اس کے ذہن پر اس کے قلب پر غالب نہیں ہوتی ہیں ایمان کا کمال نہیں ہے کمزوری ہے لیکن ایمان ایمان صحیح اس کا بگڑا ہوا نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوج رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو اپنا رہنما نہیں بنائے ہوئے وہ آکرت کی بجائے دنیا ہی کو اپنے لیے مرکز عمل نہیں بنائے ہوئے ہیں لیکن اس آدمی کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے اس کا کمال اس کو نہیں حاصل ہوا ہے اور ایمان کا اگر ایمان صحیح ہی نہ ہو تو انسان چاہے جتنا عمل کر لے اللہ کے نزدیک اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا لیکن اشورک کا لیک ہو اگر تو نے چر کیا تیر عمل برباد ہو جائے گا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر اعمال برباد ہو جاتے ہیں لیکن ایمان جب صحیح ہو لیکن کمزور ہو تو اعمال میں کمزوری پیدا ہوتی ہے ایمان اگر صحیح ہے یہ ایک آدمی صحیح بیمار نہیں ہے لیکن کمزور بھی تو ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے سب چیک کر لیا اس کو پیٹ چیک کیا دل چیک کیا پھیپڑے چیک کیے ہاتھ پاؤں سب بلڈ پریشر سب چیک سب ٹھیک ہے لیکن جسم کیا ہے جسم کمزور ہے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کیا ہے کمزور ہے یہ بڑے کام نہیں کر سکتا ہے یہ زیادہ محنت کا کام نہیں کر سکتا ہے زیادہ بڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے اس میں قوت نہیں ہے لیکن صحت ہے تو اس کو سمجھیں ایک تو یہ کہ ایمان بیمار ہو جائے اس کے اندر بربادی آ جائے عقیدہ خراب ہو جائے یہ آدمی ہلاک ہو کر چاہے عمل کر لے لیکن دوسرے یہ کہ ہم عام طور سے ہمارا اپنا حال ہی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کے کمال کی توفیقہ کرنا ہے کہ ایمان میں ہم عقائد کو صحیح کر لیتے ہیں سب مانتے جدھر کا ادھر بس بھائی اللہ کو ماننا ہے اللہ کے بارے میں توحید کی کتنی لو رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مان لیا آخرت کے کتنے مراحل ہیں قبر ہے حشر ہے پنسرات ہے اور کیا کچھ نہیں حساب ہے ترازو ہے اعمال کا ہے سب مان لیا سب یقین کر لیا لیکن یقین کا بھی ایک لیول ہوتا ہے یقین کے مراتب ہوتے ہیں یقین کے مراتب میں کمزوری کا آنا انسان کی زندگی میں اعمال کی کمزوری پیدا کر تو ایمان اور عمل کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نجات ان دو چیزوں پر رکھی ہے اور دنیا اور آخرت میں خیریت جس کو آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہترین کا لیبل عطا کیا جائے اس کو بہترین کا تاج پہنایا جائے اس کے لیے بہت کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دو چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ایک اس کا ایمان صحیح بھی ہو اور قوی بھی ہو اس کے امال صحیح بھی ہوں اور قوی بھی ہوں امال کی صحت کیا ہے اس میں اخلاص ہو اس میں سنت ہو لیکن امال میں قوت آتی ہے ان امال میں نیتوں کے آلہ ہونے سے جس کو احتساب آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا لیکن رسمی نماز ہے اللہ کو پڑھ لیا کسی اور کا دھیان نہیں کون ہارا کون جا رہا کون دیکھ رہا کوئی ہوش نہیں ہو اس کو. لیکن خود نماز میں بھی دھیان نہیں ہے ایک تو وہ آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور لیکن دھیان دوسری کی طرف ہے قبلے کی طرف چہرہ ہے لیکن دل کسی اور کی طرف ہے کہ فلاں صاحب دیکھ کے تعریف کریں کتنی سی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری یہ نماز صحیح نہیں ہے اس نماز میں بگاڑ آ گیا ہے یہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کے کی سوا کسی اور کے لیے عمل کیا ہے یا سنت سے ہٹ کے آدمی نماز پڑھے بدعات نماز میں آ جائیں جس عمل میں بدعات آ جاتی ہیں وہ عمل مقبول نہیں ہو جاتا نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک تو بدات بھی امال کی صحت کو خراب کرتی ہے لیکن امال کی قوت بھی ضروری ہے کہ آدمی عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اب نماز آیا مسجد میں جلدی جلدی آیا نماز پڑھ لیا نماز میں دھیان نہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر کا استحزار نہیں جس کو احتساب کہتے ہیں اور نماز کے اندر خوشبو اور خدو نہیں دھیان اللہ کی طرف نہیں آزا کے اندر نماز میں سکون نہیں وقار نہیں معیاری نماز نہیں قد ابلون اللہ صلاحی اللہ نے صرف نمازیوں کے لیے نہیں کہا صرف نماز پڑھتے ہیں کہا اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں تو اعمال کے اوصاف اعلی ہونا چاہیے یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں دھیان ہے اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہے نماز پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین ہے صبر و اللہ کی مدد چاہو صبر اور سلاد کے ذریعے سے تو اللہ کی مدد کا یقین بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مدد کرے گا مسائل کو حل کرے گا اب یہ کیا ہوا نماز میں صحت کے بعد قوت بھی آئی قوت بھی آئی ورنہ آدمی نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے مثلاً کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے تیس روزے ہیں صبح اٹھتا ہے سہری کرتا ہے دن بھر بھوکا رہتا ہے کام کاج میں لگا رہتا ہے کوئی روزے کے بارے میں احساس نہیں اور بس شام ہو گئی کھا لیا رات بھر کھاتا رہا سو گیا یہ رسمی روزہ ہوا آمال میں جب احتساب نکل جاتا ہے تو اس میں رسمیت پیدا ہو جاتی ہے ایک روبوٹ میں اور ایک انسان میں فرق کیا ہے آپ کوئی کمپنی ایک اچھا سا روبوٹ بنا لے مشین انسان کی طرح ڈھانچہ اس کا پورا ہے کھڑا ہوتا ہے اللہ اوبر کرتا ہے پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے وہ بھی سینے پہ ہے رف الدین بھی کرتا ہے رکو کرتا ہے سڈا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے الیکٹرانک نماز وہ پڑھ رہا ہے ایک دم کمپیوٹرائز نماز ایکسی کے ساتھ بالکل سر کمر بالکل ٹھیک ٹھاک زمین کے پیرل ایک دم نائنٹی ڈگری میں لیکن کیا وہ یہ, یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو چاہیے یہ روبوٹ کی نماز ہے اللہ کو وہ نماز چاہیے جو ظاہر کے اعتبار سے بھی عمدہ ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی اس میں کیفیات ہو کہ جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہو تو اللہ تعالی کے آگے جھکنے کا مزاج اس کے قلب میں ہو کہ اللہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں میرا اللہ بہت عظمت والا ہے صبح ربی الاعلا میرا رب پاک ہے تمام عیوب سے وہ سب سے اونچا اور آلہ ہے اب یہ جو ہاتھ دل کی کیفیت ہے جو دھڑکن کے ساتھ اس کے محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے اونچا ہے یہ جو بڑائی کے ساتھ زمین پر سر رکھ رہا ہے اللہ اکبر کے وقت جب ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے مجھ سے بڑا تمام کائنات سے بڑا ہے ہر بڑی سے بڑی شخصیت سے بڑا ہر بڑے سے بڑے دشمن سے بڑا ہے قوتوں پہ سب پہ غالب ہے یہ جو کہ ہے اس میں اور ایک عام آدمی میں فرق نہیں ہو سکتا ہے بہت بڑا فرق ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو عام اوقات میں ہم نماز کی عبادات کی امال کی ایمان کی صحت کی طرف تو دھیان دیتے ہیں لیکن اس کی قوت کی طرف دھیان نہیں دے پاتے ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہماری طرف سے ہوتی ہے ہم کو دو چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے ایک امال صحیح ہو ایمان صحیح ہو اس میں کوئی ایسا بگاڑ نہ ہو جس سے وہ برباد ہو جائے دوسرے یہ کہ وہ ڈھیلا ڈھالا رسمی ایک دم ہلکا پھلکا پھیکا پھیکا نہیں ہو بلکہ عمل کیسا ہو آلہ قوت والا ہو معیاری عمل آپ ایک پھل خریدتے ہیں آپ نے دیکھا پھل سڑا ہوا نہیں ہے لیکن لو کوالٹی کا ہے ہائی کوالٹی کا نہیں ہے کپڑا ہے پھٹا ہوا نہیں ہے پیبند اس میں نہیں ہے اس میں وہ بگاڑ نہیں ہے لیکن کپڑا کیسا ہے ہلکا ہے آدمی وہ تو ہلکا کوالٹی کا ہی ہے کوئی کہے گا اس میں کیا برائے کیا ہے اس کپڑا ہے نا ستر کو ڈھاپتا ہے انسان کی وجہ ہے ٹھیک ہے کپڑا خراب نہیں ہے لیکن لو کوالٹی کا ہے ہم اپنے امال کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ہم اپنے امال کے بارے میں صرف صحت کے بارے میں سوچتے ہیں قوت کے بارے میں نہیں سوچ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق ادا فرمائے آج کے اس درس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں اعمال میں نماز میں روزہ میں دینداری کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین کیا ہے ہائی کوالٹی دنیا میں آدمی کیسے بولتا ہے ہائی کوالٹی چاہیے وہ بھی سستا چاہیے آدمی کیا بولتا ہے چاہیے تو کیسا چاہیے ریٹ کم کوالٹی ہائی تو کوالٹی ہائی چاہیے سب کو ہمارے اپنی زندگی کی کوالٹی ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے آئیے آج کے اس درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں اعلیٰ ترین عمل کس کو قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم وہ عمل کریں تاکہ ہم اپنے اعمال میں وہ کوالٹی وہ اوصاف پیدا کریں تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا عمل نہ صرف یہ کہ صحیح بھی صحیح قرار پائیں بلکہ اعلیٰ ترین قرار پائے جس میں زیادہ ثواب اب دیکھیے ایک نیکی جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں ایک نیکی کا بدلا ایک نہیں ملتا ہے حدیث ہے لمبی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے جب ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو عجر ملتا ہے الا ابعاف کثیرا بی عشر الا ابا فن کثیر الحسنت کہ ایک نیکی جب آدمی کرتا ہے آپ نے ایک سبحان اللہ کہا آپ کے ایک سبحان اللہ پر ممکن ہے آپ کو دس نیکیاں ملیں اور ممکن ہے سات سو نیکیاں ملیں ممکن ہے ایک کروڑ نیکیاں ملیں کیوں اس لیے کہ سبحان اللہ تو الفاظ تجوید کے اعتبار سے ایک ہی ہیں لیکن اس کی بولنے کی کیفیت اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے تو ہم کو آمال کی اگر ہمارے پاس زندگی تھوڑی ہے آج ہے کل کوئی ہے لکھا کے لائیں اللہ کے پاس سے کہ نہیں میں دو ہزار پچپن میں مروں گا کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ جب آ جاتا ہے تو انسان سے اللہ پوچھتا نہیں کوئی آدمی آتا ہے صاحب آپ ہیں کہ فری میں آنا چاہتا ہوں اپائن فرشتہ پوچھتا نہیں فرشتہ آتا ہے چلو ٹائم ہوگا تمہارا لے جاتا ہے وہ انسان چاہے نہیں چاہے رشتہ دار چاہے نہ چاہے فرشتہ لے جاتا ہے ہمارے پاس وقت کم ہے اس کم وقت میں ہم کچھ نیکیاں کریں اور وہ نیکیاں اعلی ترین ہو تھوڑا کر کے زیادہ مل جائے اس سے زیادہ اقل مند آدمی کوئی نہیں ہے آدمی تھوڑا کرے اور زیادہ اس کو نیکیاں ملے تو امال تو کرنا ہی ہے آدمی مسجد میں آتا ہے دس منٹ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا ہے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کرنے کے بعد سلام سے پہلے جا سکتا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے اب اس کو چوائس ہے چاہے تو وہ گٹیا نماز پڑھے چاہے تو وہ اعلیٰ نماز پڑھے اس کو چوائس 10 دس منٹ کہیں جانے والے نہیں ہیں خود جا ہی نہیں سکتا امام کے پیچھے رہنے ہی رہنا اس نے اب یہ نماز یا تو اس کو ایک نیکی نماز کے حصے ہوتے ہیں کسی کو دسواں حصہ ملتا ہے کسی کو آدھا کسی کو نواں حصہ اس کی نماز کے اعتبار سے اس کو کتنا اجر ملے گا کم زیادہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے ٹائم تو اتنا ہی لگا رہے ہیں سارے کے سارے سب میں لیکن ازر سب برابر نہیں لے رہے ہیں کسی کو بہت ازر مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا اس کی گندی نیت کی وجہ سے تو جب زندگی میں وقت لگانا ہی ہے امال میں تو کیوں نہ امال کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہی امال ہمارے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ بنے زیادہ ثواب کا ذریعہ یہ عقل مند نہیں ہے لیکن آدمی دنیا میں سوچتا ہے دن میں نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دیکھیے دینداری کے اعتبار سے سب سے اچھا دیندار کون ہے قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبا ملتا تھا اباہی منی کا اس میں امال کی صحت اور قوت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے اس سے اچھی دینداری کس کی ہے ممن اسلم وجہ اللہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے ہیں. یعنی سب سے کٹ کے کس کا ہو جائے اللہ کا ہو جائے یعنی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رکھے کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو اللہ ہی کی رضا مقصود یعنی اپنے اندر کیا پیدا کرے اخلاص پیدا کرے اور وہ ہوا محسن اور اس کی زندگی میں احسان ہو اس کے اعمال میں کیا ہو احسان ہو وہ عمل کرے لیکن عمل اچھے طور پر کرے عمل کرے تو کیسا کرے وہ ہوا محسن محسن احسان سے ہے احسان ہسونا سے حسنا کے معنی کیا ہوتے ہیں اچھا کرنا ایکسیلنٹ جس کو بولتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رکھے یعنی اخلاص اختیار کرے اس کے آماد میں اخلاص ہو نماز پڑھے آپ نیت بنائیے پہلے کہ اپنی نماز کے اندر آپ سب کا انکار کر کے اللہ کے لیے اپنی نماز کو خالص کی سب کا آدمی دے رہا دو روپیہ دے رہا ہے ایک روپیہ در چار آدمی رہے ہیں آپ دل میں نفی کیجیے مجھ کو ان سے تعریف نہیں چاہیے مجھ کو اللہ کی طرف سے حدر چاہیے اخلاص کیا ہے اخلاص ریا کی نفی ہے آپ جب بھی عمل کرنے جائیں گے آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ شیطان ڈالے گا دیکھ وہ دیکھ رہا ہے عام حالات میں تو نہیں دکھائی دے گا لیکن ایسے وقت میں برابر دکھائی دے گا اب دل میں جب وہ دکھائی دیا تو سوچ جت... ہاں دیکھ رہا چلو اچھا ہو اپنا نام ہو رہا اور کام بھی ہو رہا اب یہ نہیں کہ کیا ہو گئی برباد ہو گئی تو ایک تو یہ کہ ریا کی نفی اخلاص نمبر دو عمل کو کرنا اچھے انداز میں کرنا بہترین طور پر عمل کو کرنا ومن احسن ممن ممن محسن واتبع من اور جو ابراہیم کے دین پر چلے جو کہ حنیف تھے سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے توحید والے تھے قربانی والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں آپ دیکھیں گے خاص طور سے آپ کو دکھائی دیں گی ایک اللہ کی عبادت کرنا سارے شرک سے بچنا اور شرک والوں سے بچنا باپ کو دعوت دی باپ نے قبول نہیں کیا باپ کو بھی چھوڑ دیا قوم میں دعوت دی قوم نے نہیں مانا آگ میں ڈال دیا اللہ نے بچا لیا اپنے دین پر جمے رہنا کسی کے دباؤ میں نہیں آنا دینداری پر جمے رہنا توحید پر اللہ کے احکام پر جمی رہنا چاہے کچھ بھی ہو اور دوسرے اللہ کا حکم جب بھی آئے اس حکم کے تابع ہو کر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جانا اپنی چاہتوں پر اپنی راحتوں پر اللہ کے حکم کو غالب کرنا بیوی کو جا کے بسا دو مکہ میں ایسی جگہ پر جہاں کچھ اگتا نہیں ہے بسا دیا بیٹا بالب ہو گیا ہے فلم بلا مایہ یعنی باپ کے ساتھ جب سعی کی عمر کو پہنچے میں حصہ تو اللہ نے خواب دکھایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب قربانی اللہ نے حکم دے دیا بیٹے کو ذبا کرو بیٹے کو ذبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنی چاہت کو اپنی راحت کو اور اپنی ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا تو دینداری کے اعتبار سے بہترین دیندار وہ ہے جس میں اخلاص ہو اور جس میں اعمال میں بہترین طور پر اتباع کے ساتھ کرنے کا مزاج ہے لیکن امال کا حسن کیا ہے ان کے اندر احتساب اور ان کے اندر اتباع ہے سب سے بہترین امت اللہ کے نزدیک کون سی امت سے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کن تم خیر امتن اخر ناس مرون اب سر عالم آیت نمبر ایک سو دس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جس امت کو جس جماعت کو بہترین جماعت اور بہترین امت قرار دیا گیا ہے اس کا نام اس میں آ جائے کیا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے جو بتلا دیا جس بنیاد پر تعریف ہے جن اعمال کی وجہ سے تعریف ہے وہ اعمال اپنے اندر پیدا کر لے انسان بہترین امت کی لسٹ میں آ جائے گا کیا چیزیں ہو کن تم خیر امتی ہو اخرجت لی ناس نمبر ایک جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اس کی زندگی کا مقصد اپنا مفاد نہ ہو بلکہ دوسروں کی ہدایت ہو لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے تم اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو تم ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمہارا مقصد دوسروں کی ہدایت ہے تمہارا مقصد دوسروں کی رہبری ہے تو انسان اپنے لیے جیے نہیں بلکہ مقصد کے لیے جیے دیکھیے اپنے لیے کون نہیں جیتا ہے آپ بتائیے راستے پہ جو بھیڑ جا رہی ہے ٹرینیں بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں ہندوستان سے باہر لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ جانوروں کو بھی دیکھیں گے اپنے لیے کون نہیں جیتا ہے لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے جینا یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے انسان مقصد کے لیے جینے والا بنتا سے معلوم پڑے گا کہ کون مقصد کے لیے جی رہا کون اپنے لیے جی رہا کیسے معلوم پڑے گا ہم اپنا ٹیسٹ کر کسی اور کو جانچنا نہیں ہم کو دیکھو اس کو دیکھے اس کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے پہچانے ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ جب اپنی چاہت اپنی رات اپنی حاجت اپنی ذات اور اپنے مقصد میں چننے کا وقت آئے ایک کو دوسرے پر قربان کرنے کا ٹائم آ جائے کہ دو میں سے دونوں کو نہیں لے سکتا ایک کو لے سکتا ہے تو اب کس کو کس کے لیے قربان کرتا ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے مقصد کو قربان کرتا ہے اپنی ذات کے لیے تو یہ اپنی ذات کے لیے جی رہا مقصد کے لیے لی جی رہا اگر اپنی ذات کو اپنے تقاضوں کو اپنی حاجات کو اپنے اپنے دنیا کے معاملات کو اگر مقصد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ مقصد کے لیے جی رہا ہے. ان اللہ ترا مین المنی انکشن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیا ہے بدلے میں ان کے لیے جنت سے تو یہ مقصد کے لیے جینے والا انسان ہے جو مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے کن تم خیرہ اقریت مرونعفی و عن منکر تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو زندگی میں انسان کے علم ہو اور علم کے پھیلانے کا جذبہ ہو کہ بھلائی اور برائی کا فرق وہ جانتا ہو اور جب بھی وہ بھلائی دیکھے بھلائی کی بھلائی کے سلسلے میں دیکھے موقع ہے اس کو بتانے کا خیر کی چیز بتا دی اور برائی دیکھے برائی سے لوگوں کو منع کریں ٹامرون ابل معروف ہی ہو و تکمنون اب اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ پر انسان کا ایمان ہو وسائل پر اسباب پر کثرت پر اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں ہو بلکہ وہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے بھروسے پر اپنی دعوتی ذمہ داری کو نبھاتا ہو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے آپ کے بالمقابل پورا عرب تھا کوئی سر پہ مٹی ڈالنے والا کوئی کوئی پتھر مارنے والا کوئی آپ کو گالی دینے والا کوئی تانے دینے والا کوئی دھکے دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھروسے پر عرب کی عرب کی زمین پر کھڑے تھے اللہ کے بھروسے پر وہ اللہ عاصم و اللہ آپ کو سارے لوگوں سے بچائے گا اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ پر ایمان رکھیں اور دعوت کے لیے انسان جما رہے تو بہترین امت اللہ نے ان لوگوں کو قرار دیا خیر الم خیر ان لوگوں کو قرار دیا جن کے چار وسط یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ہم اپنے اندر اس کو پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق ادا فرمائے نمبر مقصد کے لیے جینا اپنی ذات کے لیے نہیں جینا آدمی کا مقام بڑھ جاتا ہے جب وہ مقصد کے لیے جینے والا بنتا ہے اور اس کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے دیکھیں انسان کی سوچ اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے گھٹیا مقصد آدمی چن لے آدمی کی سوچ بھی گر جاتی ہے اس کے عمل اس کی زندگی کا معیار گر جاتا ہے جب آدمی اعلی مقصد کو چنتا ہے اس کے اعتبار سے اوصاف پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں اب سوچیے ایک آدمی دنیا میں آپ دیکھیے ایک آدمی اپنے لیے ٹارگٹ رکھتا ہے ڈاکٹر بننا ہے اس کی پوری زندگی میں ویسے اس کا مزاج بات کرنے کا انداز چلنے پھرنے کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز بدل جاتا ہے اس کی زندگی پر اس کے مقصد کا اس کی سوچ کا اثر پڑتا ہے ایک آدمی منتری بننا چاہتا ہے کارپورٹر بننا چاہتا ہے اس کا لباس بدل جاتا ہے وہ کھادی پہننا شروع کرتا ہے کہ نہیں کھادی وادی پہنتا پہلے ڈسکو پہنتا تھا اب کیسا پہن رہا ہے کھادی پہنتا ہے اور لوگوں سے ہر ایک آدمی سے اس سے ملنا جلنا اب اس کو کیا بننا ہے اس کو کارپوریٹر بننا ہے اس کو اس کا مزاج بدل جاتا ہے اب اس میں برداشت آ جاتا ہے اس میں ہر ایک آدمی کو نبھانے کا مزاج آتا ہے ابھی کیا ہو گیا اس, کے... اس کی سوچ بدلی اس کا مقصد بدلا سوچ بدلی اس کی زندگی بدلی تو اس اعتبار سے آدمی کی سوچ اس کا مقصد جب اونچا ہو جاتا ہے اس کی پوری زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں تو ہم مقصد کے لیے جینے والے بنیں نمبر دو بھلائی کی تلقین کرنے والے بنے سستی سے بیٹھے نہ رہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہم کو کچھ نہیں دیکھنا ہے بس ہم اپنی زندگی میں جینے والے میں کھاؤ پیو اور خوش رہو نہیں بلکہ آدمی دیکھ کے پھلا آدمی ہے نماز نہیں پڑتا ہے اس کو نماز قیدا ہوتے ہیں پلا آدمی اس کا فلاں آدمی ہے اس میں اچھائی ہے لیکن اور آگے بڑھ سکتا ہے اور آگے اس کو بڑھنے کی دعوت دے اس اعتبار سے آدمی بھلائی کی تلقین کرے برائی سے منع کرے اور نمبر چار اس کا ایمان اللہ پر اللہ پر جب آدمی کا ایمان ہوتا ہے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے آپ یاد رکھیں اس کو آدمی کی ہمت کتنی ہوگی یہ کیا طے کرے گا اس کا بھروسہ کس پہ ہے اس کو بیکنگ کس کی ہے جب آدمی کو لگتا ہے میرے پیچھے بہت بڑی بیکنگ ہے آدمی پوری ڈیرنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر دبلا بدلا آدمی ہوگا لیکن بیکنگ ہوتے اس کے پیچھے تو کیسا آدمی رہتا ہو مضبوط آدمی رہتا ہے لیکن اچھا خاصا آدمی ہے صحت مند ہے اس کو معلوم ہے بھائی کوئی بھی پیچھے نہیں ہے اپنے بھاگو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جس آدمی کو یقین ہو کہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ میں ہے اللہ ہے اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ سب سے بڑا اللہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ مدد پر آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب آدمی کی سوچ میں بات بیٹھ جاتی ہو تو مینون عب اللہ خصوصاً دعوت میں جب کہ دعوت میں مخالفت بھی ہوتی ہے دعوت مخالفت کو دعوت دیتا ہے دعوت مسائل کو دعوت دیتی ہے اس کو یاد رکھیے دعوت مسائل کو دعوت دیتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں شروع کیے تھے اسادق المین عزت والے کابہ میں پتھر کون لگائے گا آپ لگائیں گے. جب کھڑے کے کہا کہاں سے آیا چچا کے پاس ابولہ دعوت دعوت جب آدمی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے بِاللہ تو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ پر ایمان رکھے چار اوصاف ہیں آدمی کو اللہ کے نزدیک خیر امت میں سے بنانے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ایمان والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون نہیں کیون کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اوصاف کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے جماعت کے اعتبار سے کون سب سے افضل ہے کیا سب سے افضل ہے تاکہ ہم افضل افضل اعلی اعلیٰ کو چن کے اپنی زندگی کو اعلیٰ بنا لیں کتنا اچھا معاملہ ہے دیکھیے قرآن سنت میں بتایا گیا ہے ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں افضل المؤمنین اسلامن منسل المسلم من وید وہ افدل المنی نہ ایمان آخس نمکھا کیا فرماتے ہیں ایمان والوں میں افضل المؤمنین نہ اسلام لانے کے اعتبار سے اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے سب سے افضل ایمان والے کون ہیں آدمی بننا چاہے بن سکتا ہے کیا کرنا پڑے گا ایمان والوں میں اسلام لانے والوں میں فرما برداری کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں من ہیں المسلمون من لسانی و یتی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں زبان سے محفوظ رہیں ہاتھ سے محفوظ رہیں زبان سے کیسے کسی کو گالی دے دی کسی کی غیبت کر دی کسی پر بہتان لگا دی کسی کو جھڑک دیا کسی کے ساتھ میں بدسلوکی کی زبان سے نقصان پہنچا ہے نہیں اس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے ہیں. اور اس کے ہاتھ سے کسی کو دھکا دے دیا کسی کا مال چھین لیا کسی کو ستایا تو اس کے ہاتھ سے اس مراد ساری کوششیں اس میں داخل ہیں اس لیے کہ عربی زبان میں جب ہاتھ متعلق ذکر ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ساری کوششیں آتی ماں قد دمک آدمی کے جو ہاتھ آگے بھیجے کا کیا مطلب ہے اس کے سارے امان اس میں آتے ہیں تو جس کی زبان سے اور جس کے عمل سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں سب سے افضل مومن وہ ہے بہت مشکل چیز ہے کہ آدمی اپنی زبان اور اپنے جو ہے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے اور وہ افضل المین ایمان اقسم ہوں اور سارے ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل مومن وہ ہے کہ جس کا احسن ہو خلوق جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہو جس کا اخلاق اچھا ہو کیریکٹر جس کا اچھا ہو جس کے اندر اوساک ہو جس کے اندر تقوی ہو جس کے اندر صبر ہو جس کے اندر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہو اکرام کا معاملہ ہو تو دو باتیں یہاں پر آپ نے فرمائیں کہ اسلام کے اعتبار سے ایمان والوں میں افضل وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں اور ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل ایمان والا کون ہے باطن کے اعتبار سے کون افضل ہے جو اخلاق میں اوصاف میں سب سے اچھا ہو تو ہم اپنے اخلاق کو اگر اچھا کرتے ہیں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہم سب سے افضل ایمان والوں میں سے بن سکتے ہیں اللہ اس کی ہم کو عطا فرمائے سید جامع میں شیخ الباری نے اس کو صحیح کہا ہے سارے لوگوں میں کون افضل ہے اگر کہا جائے کہ سب سے بہترین لوگوں میں کون لوگ ہیں ایک دوسرے نا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس ان فیم خیر الناس ان فیم لناس آپ چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع والے ثابت ہوں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے شر نہ بنے خیر بنیں دوسروں کے کام آنے والے ہوں ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے والے نہ بنے چاہے آج پڑوسی ہو یا دوست ہو رشتہ دار ہوں آج آپ دیکھیں ہر انسان دوسرے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے جی کا جنجال بنا ہوا ہے آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے چاہے ریلوے اسٹیشن ہو چاہے پڑوس ہو چاہے رشتہ داری ہو ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بارے میں ڈر میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے دونوں رشتہ دار بات کر رہے میری ریبت تو نہیں کر رہے ایک آدمی پلیٹ فارم پہ مل رہا ہے اس کو تو اس کو ڈر ہے اس کی کہیں یہ چور تو نہیں کوئی آدمی پڑوسی ہے اس کو ڈر ہے اس سے کہ کہیں یہ میرے ساتھ شر تو نہیں کرے گا میری زمین تو ہتھیار نہیں لے گا ایک آدمی دوسرے آدمی سے آج اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں انسان ہمیں سب سے بہترین انسان کون ہے اناس اپنے آپ کو آدمی کیسا بنا ہے نفے والا بنا ہے نفے والا بنا ہے. کیسے کہ جس آدمی سے آدمی ملے میرے پاس کیا خیر ہے علم ہے مال ہے صحت ہے تعاون ہے میرے, میرے تعلقات ہیں کیا؟, میرے پاس کیا ہے کہ میں اس سے نفع اس کو پہنچا یہ سوچ جب آدمی کی بن جائے یہ آدمی پاورفل بن جاتا ہے آپ ایک دن ایسا گزار کے دیکھیے یہ آدمی آئے میرے پاس کیا اچھا ہے کہ میں اس کو دوں آدمی الٹا سوچتا ہے اس کے پاس کیا اچھا ہے کہ میں اس سے دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے مسلمان آج دنیا میں مانگنے والے بنے ہم کو او بی سی دو ہم کو ای بی سی دو ہم کو یہ دو وہ دو حقوق مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم دوسروں کو کیا دے رہے ہیں آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں دنیا چھوڑی ہے. ہمارے پاس اپنے لیے پوری نہیں ہے ہم کوئی کافی نہیں ہو رہی ہے دین ہمارے پاس ایسا ہی اسٹاک میں پڑا ہے نہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں ہے کہ نہیں اللہ کا دین جو اتنا قیمتی دین ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بنانے والا دین ہے وہ بھی ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسروں کو چھوڑے گھر والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آدمی سوچ بنائے اپنی کہ جس سے ملے جس سے ملے چاہے علم ہو وہ رزق نہ ہو جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو صلاحیت جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے اس میں سے جہاں تک کہ ممکن ہو جہاں تک کہ ممکن ہو انسان دوسروں کو وہ چیز دینے والا بنے آپ کے پاس کوئی ایک حدیث ہے آپ دوسروں کو بتائیے ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ کے پاس صحت ہے کوئی آدمی ہے اس کو بوجھ اٹھانے میں نہیں اٹھا پا رہا ہے آپ جائیے اس کا بوجھ اٹھا کے دیجئے آپ کو دیکھے گا اوپر سے نیچے تک کہے گا نا رشتے دار جان نہ پہچان میری مدد یہ کر رہا ہے کون ہے یہ مسلمان ہے اچھا بولے گا مسلمان ایسا رہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو کئی لوگ اخلاق کی وجہ سے اسلام کے قریب آئے آپ دیکھیے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی زندگی میں آپ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان سے بدن ہو کے اسلام سے دور ہوئے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ کسی اجنبی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کی توقع کے خلاف اخلاق برتا ہے اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا ایسا کیوں یہ کون ہے کیوں کیا ہے اسلام کی وجہ سے اسلام اچھا دیکھیں گے اسلام اگر یہ مزاج انسان کا بن جائے چاہے آدمی دنیا اعتبار سے کم تر عہدے پر ہو کوئی میکینک ہے کوئی رکشا ڈرائیور ہے کوئی ٹائپسٹ ہے کوئی کیا ہے لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑا ہو سکتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے وہ کس کے دل پر کیا اثر چھوڑتا ہے اس کو نہیں معلوم اور وہ اثر اس کو کہاں لے جائے گا اس کو نہیں معلوم اور اس کو زندگی بھر نہیں معلوم پڑے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کیا آ رہا ہے آپ نے کسی آدمی سے اخلاق برتا ہوا آدمی گیا اسلام کی تحقیق کیا اسلام قبول کیا زندگی بھر اسلام پہ چلتا رہا مرہ اس کی نسلیں اسلام پر آ گئی آپ کے ایک عمل کے ذریعے سے آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی آپ کو معلوم ہی نہیں آپ بھول گئے میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا لیکن اس کا عمل آپ کے امل نامے میں آ رہا ہے آدمی ایسا سوچتا نہیں ہے آدمی اپنی زندگی میں اتنا فٹ ہوتا ہے اتنا بیزی ہوتا ہے کہ اپنے سے باہر سوچ ہی نہیں پاتا ہو. یہ ہم سوچ بنائیں آج مسلمان کی اگر یہ سوچ بن جائے اللہ کی توفیق سے آپ دیکھیں یعنی انسانوں کے دلوں پہ وہ اثرات پڑیں گے جو آج نہیں ہیں آج مسلمان کی تصویر کیسی ایک دم اس سے جھگڑے میں نہیں آنا کبھی ہے اس سے اگر جھگڑا ہو گیا پوری جو ہے اپنی بھی عزت خراب ہو گئی اپنی بھی عزت خراب کر دیتا ہے اور مسلمان ایسے سب مسلمان ایسے نہیں ہیں اچھے بھی ہیں لیکن میڈیا میڈیا کے پاس کیمرا ہوتا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہوتا ہے تو سارے چن چن کے مسلمانوں پہ کیمرہ مار کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں مسلمان اپنی تصویر اچھی بنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورمایا خیراس لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفے والے ہیں دوسروں کے لیے نفع والا ثابت ہوں اس کو الخدائی نے روایت کیا سے جامع صغیر میں شیخ البان نے اس کو حاصل کا ہے عمر کے اعتبار سے زیادہ عمر والوں میں بہترین انسان کون ہے آدمی سوچتا ہے کہ بھائی زیادہ عمر والا اچھا ہو سکتا ہے کیا زیادہ عمر ہونا مطلق عمر کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے زیادہ عمر, عمر کے اعتبار سے بہترین انسان کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جواب میں الکلی کیا ہے آپ تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات بولتے ہیں آپ نے فرمایا خیر الناس من طال ہسن وحسن ام امام احمد اور ترمدین اس کو روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو دیکھیں عمر اگر زیادہ اور عمل اگر برا ہو تو اس گنا اتنے زیادہ ہو جائیں گے لیکن عمر اگر زیادہ مل گئی اور عمل بھی اچھے رہے تو آپ بتائیے عمر بھی زیادہ ملی دنیا میں بھی رہا اور یہاں پر نیکیوں کرنے کی بھی توفیق مل گئی تو آخرت کے مراضب بھی اور اونچے اس کے ہو جائیں گے تو عمر کے اعتبار سے بہترین انسان کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل عمل اچھا ہو اسلام میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے بہترین کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیال کمفل جاہلی خیال کمفل اسلام ادا فق جاہلیت کے زمانے میں اسلام میں سب سے بہترین وہ ہیں جو جاہلیت کے دور میں بھی اچھے تھے شرط یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں یعنی اسلام میں بہترین وہ لوگ ہوں گے جو جاہلیت میں بھی بہترین تھے کیونکہ انسان کے اوصاف اچھے ہوتے ہیں لیکن رخ غلط ہونے کی وجہ سے وہ اوصاف غلط جگہ استعمال ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں بہادر تھے اور باؤصور انسان تھے اس لیے انہوں نے اسلام کو باطل سمجھا تھا تو اسلام کے خلاف پوری طاقت لگا دی تھی دھلائی کرتے تھے اپنے غلام کی اور دھلائی کرتے کرتے کرتے کرتے جب تھک جاتے تھے بولتے تھے میں رحم کہا کہ نہیں رک ہوں میں تھک گیا ہوں اس لیے رک ہوں پھر سانس لیتے تھے پھر دھلائی کرتے تھے. کیوں اسلام قبول کیا ہے اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن دشمنی کس بنیاد پر تھی وہ باطل کو باطل سمجھ کے اسلام کو باطل سمجھ کے اس کے دشمن بنے لیکن جب معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے تو وہ قائم رہا اور رخ بدل گئے اب اسلام کے دفاع میں وہی قوت وہی طاقت اب اسلام کے سپورٹ میں آ گئی اور اسلام کے مخالفین کے مقابلے میں وہ طاقت استعمال ہوئی تو اگر انسان اعلی کیریکٹر کا ہو چاہے حق کا مخالف ہو اگر حق اس کی سمجھ میں آتا ہے تو بعد میں بھی وہ, وہ طاقت وہاں استعمال کرتا ہے لیکن نیم نیم یہاں کا بھی وہاں کا بھی یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کہیں زیادہ بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ جو کسی چیز کو جب صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے پوری طاقت لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چاہے پھر وہ غلطی پر ہوں ایسے لوگ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو پوری طاقت اس کے لیے لگاتے ہیں اب صحابہ کو پورا دیکھیں جنہوں نے شروع میں مخالفت کی چاہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں چاہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں چاہے خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں چاہے کریمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیریکٹر تھا جاہلیت میں بھی ان میں کیریکٹر تھا وہ حق کو حق باطل کو باطل ماننے والے تھے حق کے لیے سب کچھ نچار کرنے والے لوگ تھے تو جب اسلام کے خلاف تھے پختہ تھے اسلام کے مطابق ہوئے موافق ہوئے تو بھی پختہ بنے عیدا افق آپ نے شرک اس میں لگائی کہ شرط یہ ہے اسلام میں اونچا ہونے کے لیے کہ دین کی سمجھ بھی ان کو ہو ورنہ اگر دین کی سمجھ نہیں ہو تو آدمی غلط سمت میں دوڑنا شروع کر دے گا پہلے بھی بھاگ رہا تھا ابھی بھی بھاگ رہا پہلے بھی غلط بھاگ رہا تھا ابھی بھی دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے غلط بھاگ رہا ہے اس لیے بعض اوقات بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور بدات کے راستے سے اسلام میں آتے ہیں تو اسلام میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اسلام میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھی گناہوں میں گمراہی میں شک میں پڑے رہتے ہیں علم نہیں ہے تو درگاہ پہ مسلمان ہوئے اب درگاہ والے بن گئے پہلے بتوں کی عبادت کرتے تھے آپ بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں دین کا علم نہیں ہونا انسان کے لیے مصیبت بنتا ہے تو آپ نے فرمایا تم میں جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے بشرتے کہ وہ کیا کریں دین کی سمجھ حاصل کریں کتنی اہم ہے انسان کے عمل اور اس کی قوت کو رخ دیتا ہے آپ دیوار میں آپ کو کیل ٹھوکنا ہے آپ دیوار پہ مارتے رہیں کبھی کیل جائے گا یا الٹا رکھ کے آپ ٹھوکتے رہیں آپ صحیح چیز کو صحیح طور سے استعمال کریں گے تو صحیح نتائج جائیں گے اسی طرح سے دین کے معاملات میں بھی صحیح علم نہیں ہوگا تو انسان کی زندگی میں وہ نتائج نہیں آئیں گے جو اللہ تعالی نے دین پر بتلائے اسی طرح سے خیر لوگوں یہ بخاری کی روایت چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرمن القرآن وعلما... دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے نزدیک بہترین انسان بناتی ہے لوگوں کو اپنے شر سے بچائے نفع والا ثابت ہو اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرے اسی طرح سے علوم کے اعتبار سے آپ نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم قرآن و اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو من تعلم قرآن و جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو قرآن چونکہ افضل الکلام ہے ان خیر الحدیفی کتاب اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمات سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے ظاہر بات ہے اس بات کا سیکھنے والا اور سکھانے والا بہترین معلم ہوگا تو سب سے بہترین تم میں کون ہیں جو یا کتابیں پڑھ کے اسی پہ زندگی گزاریں خیرکم من تعلم قرآن و تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں قرآن کے الفاظ کو پڑھنا سیکھیں قرآن کے معنی کو سیکھیں قرآن کی تفسیر کو سیکھیں قرآن کے احکام کو سیکھیں قرآن کے واقعات کی تفصیل سیکھیں قرآن کے سلسلے میں مثالیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھیں قرآن کے مفردات کو سمجھیں اور بہت کچھ ہے تو قرآن کے علوم جتنی استدا جس میں ہے وہ قرآن کے علوم حاصل کریں ایک آدمی جب قرآن کا علم حاصل کرنا شروع ہوت, کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے بہترین علم وہ ہے جو قرآن کا علم ہے آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو صحیح ڈھنگ سے صورت الفاتحہ نہیں پڑھ پاتے ہیں کیا کچھ نہیں سیکھ لیتے ہیں فرینچ آتی ہے یہ آتی ہے وہ سب آتا ہے دنیاوی علوم آتے ہیں انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو کہو بھائی ذرا قرآن या कभी वक्त आता है भाई नमाज के लिए आगे बढ़ो नहीं नहीं नहीं नहीं क्यों मोहजिन साहब को आगे बढ़ाओ क्यों आप क्यों आप तो इतने साल पढ़े लिखे कुरान से ही तो है पढ़ना आता नहीं उसको कुरान से ही पढ़ना आता नहीं है तो क्या सीखा इसने जिंदगी में उसको कुरान से ही पढ़ना नहीं आता है वक्त नहीं है फिजिक्स के लिए वक्त है केमिस्ट्री के लिए वक्त है कितना वक्त है पहली से पहले के के दो साल पढ़ा है वो दो और फिर दसवीं बारहवीं पंद्रहवीं ग्रेजुएट हुआ कितने साल पढ़ के सत्रह साल पढ़ के ग्रेजुएट हुआ सत्रह साल लग गया तुमने जॉब मिला नहीं ना क्या कर रहा फिर दुकान खोल के बैठा हूं एसटीडी सत्रह साल पढ़ के एसटीडी खोल रहा है आप बताइए सत्रह साल सत्रह साल में कैसा पड़ा हो सुबह जाता था दस बजे शाम में आता था पांच बजे और टीचर एक्स्ट्रा क्लास भी लेता था और ट्यूशन के लिए मां बाप ने भी लगाया था क्यों इसका नंबर अच्छा आना चाहिए कितने <laughs> घंटे पढ़ा दस दस बारह बारह घंटे पढ़ाए और घर की पढ़ाई अलग इतने साल पढ़ाए किसके लिए दुनिया के लिए तो क्या करना था दुनिया में जॉब चाहिए भाई जॉब के लिए इतना पढ़ा कुरान कुरान नहीं पढ़ा एक घंटा आधा घंटा नहीं वो भी नहीं बुढ़ापा आ गया अभी तक हिंदी में ही पढ़ता है जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको बुरा नहीं बोलते हैं بیچارے جو کم سے کم وہ تو نہ تو پڑھتے ہیں نہیں پڑھنے والے سے اچھا ہے لیکن کیا کیا ہے آج آج انسان آج ان لوگوں سے ہمارا کتاب ہے جو سیکھنے کی عمر میں ہیں لیکن آج سارے وہ لوگ ان کے پاس ہے, لیکن قرآن, ہے، قرآن نہیں اب بتائیے دنیا کی ساری چیزیں آدمی سیکھ لی اللہ کا کلام نہیں سیکھے اس سے زیادہ افسوس کیا ہے تو آپ نے فرمایا خیر حکمن تا قرآن و علم تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو قرآن کا سیکھنا اور سکھانا انسان کو اللہ کے نزدیک بہترین انسان بناتا ہے اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے آدمی تھوڑا سا وقت نکالے عشاء کے بعد کسی معلم کو پکڑ لے کیا لوگ نہیں ہیں لوگ ہیں سیکھنے والے نہیں شرم آتی کہ لوگ دیکھیں اچھا یا بھی قرآن سیکھ رہا کیا دنیا کی تھوڑی دیر کی شرم علماء علما کا مشہور قول ہے کہ جو آدمی تھوڑے وقت کی علم کے حاصل کرنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو ہمیشہ جہالت میں پڑے رہنے کی جہالت برداشت کرنا پڑے گا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ضلعت دونوں طرف ہے لیکن علم حاصل کرنے کی ضلعت تھوڑی دیر کی ہے اور لے لیا آپ نکل گئے جہالت میں سے سیو ہو گیا ایک دم اور نہیں حاصل کیا تھوڑی دیر کی ضلعت اس کو نہیں چاہیے تو پڑے رہو جہالت میں جاہل زندگی بھر رہتے رہو وہی زلت میں پڑے رہو تو بڑی جلت چاہیے کہ چھوٹی ضلعت چاہیے اس لیے آدمی تھوڑا وقت نکالے اور کسی معالم کو پکڑے جس کو قرآن پڑھانا آتا ہے قرآن صحیح پڑھتا ہے اور اس سے دس منٹ ہی سنا ہو ایک لائن قرآن کی کیوں نہ ہو پڑھنا سیکھے اس کی نماز صحیح ہوگی قرآن نہیں پڑھنے نہ آپ بتائیے کیا زندگی ہماری زندگی کیسی زندگی ہے اللہ ہم کو عطا فرمائے خیری حکومت قرآن و علم قول کے اعتبار سے بات چیت کے اعتبار سے کون سب سے بہترین ہے کس کی بات سب سے اچھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فصلت میں آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اس سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کس کی بات سب سے بہتر ہے اللہ کس کے کلام کو اچھا کہہ رہا ہے جو انگلش میں بولے جو بہت زیادہ عربی بولتا ہو جو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے خوشنما الفاظ بتاتا ہو جو ڈاکٹر ہو بہت ڈاکٹری کی بات کرتا ہو جو انجینئر ہو بہت انجینئر کی بات کرتا ہو کون سب سے اچھا ہے جو بہت جنرل نالج اس کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے سب سے اچھی بات کس کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن ممن اللہ وعمل صالحا وقال انني من سب سے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے دا ہی وعمل صالحا اور خود بھی نیک عمل کرے وقال اننی من المسلمین اور کہے میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں یعنی جو میں تم کو حکم دے رہا ہوں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ تم کو بتا کے تم کو کام پہ لگا دیا اور میں نہیں کروں گا تم کرتے رہو یہ تمہارے لیے ہم اوپر, اوپر کے ہیں ہم مکہ میں پڑتے ہیں تم جاؤ نماز کے لیے ہم مکہ میں نماز پڑھتے ہیں جو دعوت دے اللہ کی طرف بلائے اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلائے اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کی توحید کی طرف وہ امن اخصن و عامحہ اور خود بھی نیک عمل کرے صرف بات نہیں بلکہ عمل بھی زندگی میں ہو اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے کہ اس کی بات میں اللہ کی دعوت ذات کی نہیں اور اس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں اپنی دعوت کے مطابق تو جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور اخیراً کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں یعنی میری کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جیسے عام مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے جیسے عام مسلمانوں کے لیے احکام ہیں میرے لیے بھی ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے تو کلام کے اعتبار سے بہترین کلام وہ ہے جس میں مخلوق اور اللہ کے بیچ کا خلا پر کیا جائے وہ مخلوق جو اللہ سے غفلت میں ہے وہ مخلوق جو اللہ کو پہچاننے میں غلطی کر رہی ہے وہ مخلوق جو اللہ سے منہ مو موڑ کے دنیا میں پڑی ہوئی ہے یا کسی اور مخلوق سے دل لگائے ہوئے ہیں کسی اور کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں کسی اور کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اس مخلوق کو وہاں سے نکال کے اللہ کی طرف لائے سب سے بہتر کلام وہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑنے والا ہو ہمارے یہاں بہتر, بہترین کلام کون سا ہوتا ہے کہ آدمی کسی طرح سے مارکیٹنگ کر کے اپنا پروڈکٹ بکائے کیا بات کرتا ہے مٹی بیچنے بولیں گے مٹی بیچ کے آئے گا یہ سونے کے بھاو میں بہت اچھا بات کرتا ہے یہ اچھا بات کرنے والا نہیں ہے اچھا بات کرنے والا وہ ہے جو اللہ اللہ سے بھاگی ہوئی مخلوق کو واپس اللہ کی طرف لے کر رہا ہے تو دعوتی کلام اگر آپ دن بھر بات کرتے ہیں آپ کے دن بھر کی بات میں سب سے اچھی بات کون سی ہوگی وہ بات ہوگی جس میں آپ نے کسی بندے کو اللہ سے جوڑا اب آپ دن بھر جتنی چاہے بات کریں آپ کے دن بھر کے کلام میں بہترین کلام کون سا ہے جس کو چھانا جائے تو ایک دم سنہرا کلام کون سا ہے آپ کا وہ کلام ہے جو ایک بندے کو اللہ سے جوڑ دے میں توحید کا کلام دعوت کا کلام اسی کسی کو عبادات کی دعوت دینا اخلاق کی دعوت دینا جو اس طرح کے جو ہے اللہ سے جوڑنے والا کلام سب سے بہتر کلام ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے ذکر کیے تو ایمان میں سب سے اونچی چیز کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المان و و صبر شعبہ ایمان کی ستر اور اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں تہتر سے لے کے اس سے زیادہ سیونٹی تھری سے زیادہ شاخیں ہیں بدعن و صبر شعبہ ایمان کی ستر سے کچھ اور اوپر شاخیں ہیں بدع تین سے شروع ہوتا ہے بترون سبرون شعبہ یعنی تین اور ستر یعنی ستر سے اوپر کچھ شاخیں ہیں ایمان کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس, کے اس کی شاخیں ہیں فخلہ قول اللہ الہ الا اللہ ان میں سب سے افضل عمل ایمان کا کوئی ہے اگر ایمان کی شاخوں میں ایمان کے ڈپارٹمنٹس میں سے ایمان کے مراتب میں سے لیول میں سے اگر ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے دن بھر میں آدمی کتنی مرتبہ بول سکتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز ایمان و عمل شروع میں آپ نے سنا ان لدین خیر البریہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ایمان و عمل والی مخلوق ہے اور انسان کے ایمان اور عمل کے مقابلے میں ایمان افضل ہے اس لیے کہ امال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان میں سب سے اونچا شعبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے زبان سے اتنا بڑا عمل اس نے کیا کہ اس کے ایمان کے اندر سارے اعمال دیکھے جائیں سب سے بڑا عمل یہی ہے اسی لیے قیامت کے دن کا آدمی آئے گا بہت سارے گنا لے کر میں دفتر اس کے ہوں گے اور کوئی نیکی نہیں ہوگی اس کے پاس یہ ایک نیکی تولی جائے گی وہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کوئی معمولی نیکی نہیں ہے ٹائم کتنا لگتا ہے لا الہ الا اللہ تین سیکنڈ بھی مشکل سے گئے لیکن یہ تین سیکنڈ کی نیکی اتنی اونچی نیکی ہے کہ انسان کی ساری زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے اتنی بڑی چیز ہے ایک آدمی کو بدترین مخلوق سے بہترین مخلوق بناتی یہ ایک نیکی یہ ایک اقرار ایک انسان کو جہنم کے گڑے سے نکال کر ایمان اور جنت کے اندر لے جاتا ہے کتنی بڑی نیکی ہے وہ دن بھر میں کتنی مرتبہ آدمی کہہ سکتا ہے لیکن آدمی آ کی باتیں کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ بیٹھے بیٹھے اخلاص کے ساتھ اکیلے میں کتنی مرتبہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے جس میں کوئی ریا کاری نہ ہو جس میں کوئی نہیں جانتا ہو صرف اللہ اور اس کا بندہ اس کے بیچ میں عمل ہو لا الہ الا اللہ کے لیے بیٹھے بیٹھے کتنا آدمی بولتا ہے کتنی نیکیاں اس کی ہو سکتی ہیں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اگر اپنے فرصت کے اوقات میں چلو دن بھر وقت نہیں ملتا ہے دن بھر وقت نہیں ملتا ہے کروٹ پر حساب کرنے کی بجائے اپنی نیکیوں کا حساب کرے اگر تو کتنا اچھا ہے لیٹا ہے نیند آ رہی ہے تو کیا کچھ نہیں آدمی کرتا نیند نہیں آ رہی آدمی کروٹ پر لیٹے لیٹے سیدھی کروٹ پر سوئے جب یہاں ہاتھ رکھے اور دعا پڑھ لے اللہ عبادت کا اس کے بعد میں آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا پڑھتا, پڑھتا, پڑھتا معلوم نہیں سو دو سو کتنی مرتبہ پڑھ لے گا یہ نہیں کیا کل کو قیامت کے دن اس کو جب سامنے آئیں گی یہ نہیں کہ میرے کو بچانے کے لیے ذریعہ بنی تو کتنا خوش ہوگا آدمی کہ آرام کے ساتھ رات میں پنکھے کی نیچے نیند کے اوقات میں آدمی سوتے سوتے سوتے سوتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے, پڑھتے سو گیا ایک نے کی کم پڑ گئی جاننے میں جا سکتا ہے افضل قول لا الہ الا اللہ سب سے افضل قول انسان کا اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے بدنی امال میں یہ قول عمل ہوا زبان سے کیے جانے والے امال میں بدن سے کیے جانے والے امال میں کون سے امال سب سے افضل ہیں بہترین عمل کیا ہے کہ آدمی کو وقت ہے چلو ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس وقت ہے میں کچھ عمل کرنا چاہتا ہوں کیا عمل ہے جو سب سے اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے سارے امال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اگر آدمی پانچ منٹ میں کوئی بہت اچھی نہیں کرنا چاہتا ہے بدنی اعتبار سے زبان سے کرنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے بدن سے اگر کوئی عمل نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو کیا عمل سب سے اچھا ہے آپ فرماتے ہو عالم ان اعمال جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اس کو امام احمد ماجہ حاکم بہتی اور تبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اسی طرح سے اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے کہ ایک دوسری صورت آپ نے بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب العم ان قل انسان کے امال میں سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایسا عمل ہے جس پر آدمی پابندی اختیار کرے چاہے عمل تھوڑا کیوں ہمارا کیا ہوتا ہے ابھی کل آئے گی رات ڈولا بن کے ایک دم اتر لگا کے اور دائیں ہاتھ میں گڈو دوسرے ہاتھ میں پپو مسجد میں آتا ہے رات بھر سو رکعت دو سو رکاوت پڑھ لیا سات بھر کا کوٹا پورا ہو گیا اپنا اب جو غائب ہونے والے حضرت پھر اگلے سیدھا رمضان میں دیکھنے والے ہوں یہ ہمارا عبادت کا حق ہے ہفتے بھر میں کب ملتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کے دن ملتے ہیں جمعہ سے جمعہ جمعہ سے جمعہ ہفتہ بھر غائب اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے جو کبھی کبھار کیا جائے اور بہت ہو بہت ہو سو رکعت نماز پڑھا ہزار رکت نماز پڑھا ایسا عمل نہیں اللہ کا وہ عمل پسند ہے جو بندگی کی مسلسل شان اپنے اندر رکھتا آج میں اللہ کا بندہ ہفتے بھر نہیں ایسا نہیں روزانہ اللہ کا بندہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرتا رہے آدمی مسلسل ایک آدمی جوش میں آتا رمضان میں پہلے دن پانچ پارے پڑا اس کے بعد پورا رمضان پارے گائے اس کا پارا اتر جاتا چار دن کا جوش ہوتا ہے شروع میں بولتا ہے آج سے قرآن پڑھیں گے شروع میں ایک پارہ دو پارہ پڑھتا ہے اس کے بعد سارے پارے کا نہیں پڑھتا ہے پھر مہینہ نکل جاتا ہے تو اس اگلے سال پڑھیں گے پھر اگلے سال شروع کہاں سے کرتا ہے واپس پہلے پارے سے پھر دو چار پارے جاتا پھر واپس نیچے تو اس کے چار پانچ پارے میں زندگی پر گھومتے رہتا ہے احب ایک صفحہ پڑھ لیا روزانہ لیکن چکتا نہیں ہو چھوڑتا نہیں ہو دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ للہ دس مرتبہ اللہ اکبر تیس بس ہو گئے لیکن نماز کے بعد چھوڑتا نہیں کبھی یہ بھی ثابت ہے بعد لوگوں بولتے تینتیس گننے نہیں آتا ٹھیک نہیں آتا ہے نا آپ کو دس آتا ہے نا انگلیاں پانچ بار جو ہے پانچ پانچ دس تو آپ بنا سکتے ہو اس کو بولتے تینتیس سمجھ بھی نہیں آتا کیسا گننا انگلیوں پہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آنے والے کو وہ بھی آتا ہے لیکن نہیں آتا آپ کو اگر آپ دس بار پابندی سے کر سکتے کہ ہر نماز کے بعد برابر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر کہتا ہے یہ نیکی جو انسان کی زندگی بھر کی بہت قیمتی بن جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں پابندی ہو پابندی ہوتی پابندی والی نیکی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا تو یاد رکھے یہاں پر اللہ کے نزدیک قلت قلت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن لگاتار ہونا وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو پابندی سے ہو وہ اس عمل سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو اس کو یاد رکھیے جوش میں آ کے کبھی تو بھی کر لیتا نہیں کی بہت زیادہ ہو تھوڑی تھوڑی روزانہ کرتا ہے پابندی سے کرتا ہے جب بھی وقت آتا ہے لگاتار کرتا رہتا ہے یہ زیادہ اچھا ہے آپ پابندی رکھیں اپنے لیے ابھی سے آپ سوچیں رمضان آ رہا ہے میں کتنا پڑھوں گا بازو والا کتنا پڑ نہیں دیکھنے کا ہم لوگ دنیا میں بھی ہماری یہ مصیبت ہے اور دینی معاملات میں بھی مصیبت دوسرے کو دیکھ کے ہم طے کرتے دوسرے کو مت دیکھ آپ کتنا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود من الاعمال ما کو تم اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو یہ نوافل میں فرائض میں نہیں آپ نے سے دو نماز ہوتی بابا دل میں فرض تو کرنا ہی ہے آپ کو چوائس نہیں اس میں لیکن آپ نفل اعمال کتنا کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنا کر سکتا ہوں ایک سفا میں قرآن کا روزانہ پڑھوں گا آدھا پارا پاؤ پارا جتنا بھی جو ہے پڑوں گا تھوڑا تھوڑا میں کتنا روزانہ سب دوں گا یا میں جب بھی موقع ملے گا اتنا دے سکتا ہوں میں ایک دن خالی کر کے گھر کو آیا بیوی کے مہینہ بھر سنتا رہا ایسا بھی نہیں کرے کچھ کہ ایک آدمی ایسی نیکی کی کرے جس کو وہ نبھا سکتا ہوں جس پر وہ دوا میں اختیار کر سکتا اس لیے کہ صفات تکرار سے پیدا ہوتی اس کو یاد رکھیے بہت بڑی بات تھی اب وقت یہ بننا میں اس کو سمجھا تھا کہ دیکھیے ایک ہے صبر کرنا ایک ہے صابر قرار پانا ایک ہے احسان کر لینا ایک ہے محسن قرار پانا ایک ہے تکوا میں سے کوئی عمل کر لینا تکوا کا کبھی گنا سے بچ جانا ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنے والا بننا دونوں میں فرق ہوتا ہے جیسے آپ دنیا میں آسان مثال سے سمجھ لیں کبھی نماز پڑھ لینا اور نمازی بننا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے نمازی کس کو بولتے بچپن میں نماز پڑھاتا تھا میں نے ایک بار بولے نماز پڑھنے والے کو کیا بولتے نمازی تو کیا اس کو نمازی آپ کہیں گے نہیں اس نے نماز پڑھ لی تھی کبھی تو بھی وہ بھی آپ کو انگلی پکڑ کے لائے تھے اس لیے اس کے بات سے جو بھاگا آپ اس جنازے کے لیے دوسرے اس کی پڑھنے والے اس کو نمازی نہیں کہتے وقتاً فوقتاً کبھی تو بھی کر لیا اس کو وہ صفت نہیں ملتی ہے وہ لقب نہیں ملتا ہے بلکہ دوام کے ساتھ جو بار بار اس عمل کو کرنے والا ہو کثرت سے اس کو کرنے والا اس پر جمع رہے اس کو وہ صفت والی اس کے اوپر وہ لقب آتا ہے تو اوساف ملتے ہیں دوام کے ساتھ کبھی کبھی کرنے سے وقت نہیں ملتا ہے ان اللہ اب آپ صفا دے کے قرآن میں اللہ کیا ان اللہ صابرین ان المتقین فی جنات کی میور اللہ نے صفات کے ساتھ اللہ نے وعدے بیان کیے کبھی کبھی عمل کرنے پر وعدے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفق ہم کو ادا فرمائے تو یہ خلاصے کلام یہ کہ ہم دین کے اعتبار سے جیسے دنیا میں ہم بہترین چنتے ہیں گاڑی بہترین موبائل بہترین, بہترین اور کپڑے بہترین ہم اعمال میں سے بھی کوشش کریں کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک بہترین قرار پائے اور اچھے سے اچھا عمل ہم کریں نیکیوں کو عقل مندی کے ساتھ اخلاص اتباع اور صحت اور قوت دونوں کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ مشکور اور آپ سب کو اس کی تو